السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمد اللہ رب العالمین واشدو اللہ الہی للا وحدہو لا شریک له اشدو ان محمدًا عبدہو رسولہ وبعد معزز ناظرین و سامعین و سامعات و مشاہدین و مشاہدات بدعات اور ان کا شریف پوش مارکٹم ایک سلسلہ کئی مہینہ پہلے میں نے شروع کیا تھا اس ضمن میں بہت ساری بدعات آپ کے سامنے بیان کی گئی اور کتاب و سنت اور صلب صالحین کے اقوال کی روشنی میں ان کا قلعہ کما کیا گیا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور ان کی تردید کی گئی پہلے کفریہ بدعات میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی اس کے بعد اذان اور نماز سے متعلق اور دیگر کچھ بدعات کا تذکرہ سرسری طور پر آپ کے سامنے کیا گیا آج جس بدات پر ہماری گفتگو ہوگی وہ بہت عام ہے اور بہت سارے ملکوں کے اندر وہ چیز بکثرت پائی جاتی ہے اور وہ ہے قبروں پر مسجد بنانا قبروں پر مسجد بنانا یہ بہت عام ہے بہت کم ایسے ممالک ہیں اسلامی ممالک جو اس بداعت سے بلکہ جو شرک کا ذریعہ ہیں اس سے محفوظ ہیں ورنہ عام طور پر یہ چیز ہمارے معاشرے میں اور دنیا کے اکثر اسرائی ملکوں کے اندر پائی جاتی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی سحفاظ فرمائے اسلام میں قبروں پر مسجدیں بنانا حرام اور ناجائز ہے اور بڑی سختی سے اس عمل سے روکا گیا ہے کیونکہ اس عمل سے میت کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں اندھی عقیدت اور بیجا تعظیم اور غلو پیدا ہو جاتا ہے جو ایک شخص کو شرک تک پہنچا سکتا ہے اسی لیے شریعت میں اس سے منع کیا گیا اور اسے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا اور یہی نہیں بلکہ ایسا کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کی لانت بھی کی وعید بھی سنائی گئی بہت ساری حدیثیں ہیں چند حدیثیں میں آپ کے سامنے موضوع کی وضاحت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اتنی صاف روایتیں ہیں واضح روایتیں ہیں روشن روایتیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ہمارے ملکوں کے اندر قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں اور کھلم کھلا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کی جو بخاری مسلم کے اندر سنن کے اندر موجود ہیں باقاعدہ ان کی مخالفت کی جاتی ہے اور سر عام ان کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے ام المومین عائشہ رضی اللہ عنا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے مرض الموت میں فرمایا لعنت اللہ و نصارہ مساجد و, و نصارہ پر جنہوں نے پہ نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا اللہ کی لعنت ہو عائشہ رضی اللہ عنا فرماتی ہیں کہ آپ لوگوں کو یہود و نصارہ کے عمل سے روک رہے تھے مرض الموت میں آپ کا آخری وقت ہے ایسی بیماری جس سے آپ جانبر نہ ہو سکے آپ کی وفات ہو گئی لیکن آپ نے اس موقع پر بھی لوگوں کو اس سے منع کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر حرمت والا عمل ہے اور کس قدر شریعت کے اندر حرام عمل ہے کہ آپ نے مرد الموت کے اندر بھی لوگوں کو اس سے منع فرمایا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ عمل تمام یعنی سابقہ امتوں کے اندر بھی حرام تھا اس لیے آپ نے عد و پر لانت بھیجی کہ اللہ تعالیٰ کی لانت ہوئی عہد نصارہ پر اگر یہ عمل ان کے ہاں حرام نہ ہوتا تو آپ ان پر لانت نہ بھیجتے اس سے معلوم ہوا کہ یہ عمل یہ نصارہ کی ہاں بھی اور سابقہ شریعتوں کے اندر بھی حرام تھا اس لیے آپ نے ان کے اوپر لانت بھیجی اس طریقے سے موتما مالک کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہم لا تجعل یعبد غضب اللہ ملتا وسن اشتد اللہ قوم قبور امبیائی مساجد اللہ قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا وسن نہ بنانا کہ لوگ آ کر کے وہاں عبادت کریں اللہ کے علاوہ دوسرے کی پوجا کریں اشتدا غزب اللہ علیہ قوم اللہ تعالیٰ کا غزب ان لوگوں کے اوپر سخت غزب ہوا یا سخت غزب ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا سلاد پڑھنے کی جگہ بنا لیا ان پر لانت بھیجی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا غزب ہو سخت غزب نازل ہو جنہوں نے یہ عمل کیا کہ نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا شدیش سے بھی معلوم ہوا کہ آپ نے باقاعدہ دعا فرمایا اللہ رب العمین سے کہ اللہ تعالیٰ تو میری قبر کو حسن نہ بنانا کہ لوگ آ کر کے وہاں عبادت کریں اور غیر اللہ کی عبادت ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب نازل ہو جنہوں نے پہ نبیوں کی خبروں کو مسجد بنا لیا اسے سے معلوم ہوا کہ سابقہ تمام انبیاء کی شریعتوں کے اندر قبروں کو مسجد بنانا حرام قرار دیا گیا تھا اس لیے آپ نے فرمایا قبور کسی نبی کی آپ نے تعین نہیں فرمائی تمام نبیوں کے بارے میں فرمایا اس لیے تمام سابقہ شریعتوں کے اندر بھی یہ چیز منع تھی کیونکہ شرک کا ذریعہ ہے اور یہ دین جو اللہ رب العالمین نے پہ نبیوں کو دے, دے کر کے بھیجا یہ دین توحید ہے اور اس دین کے اندر کسی بھی شرک کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے تمام نبیوں کے ہاں ان کی تمام شریعتوں میں یہ چیز حرام اور ناجائز تھی کسی کی شریعت میں چیز جائز نہیں تھی کہ قبر پر مسجد بنانا یا قبروں پر جا کر کے جو ہے نماز پڑھنا یا مسجد بنانا یہ چیز جائز نہیں تھی اس طریقے سے مسرد احمد کی حدیث ہے کہ اللہ مل اللہ تعالیٰ میری قبر کو وسن نہ بنانا لان اللہ قومن اتخذو قبور امبیائی مساجد اللہ کی لعنت ہو ان قوموں پر ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا یہاں لعنت بھیجی گئی اس سے پہلے کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر کیا گیا یعنی اللہ کی لانت ہو اس کی فٹکار ہو وہ لوگ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جنہوں نے اپ نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا اس طریقے سے, جندب عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایتوں کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاص سے پانچ دن پہلے فرماتے ہوئے سنا اللہ منکانہ قبور امبیائی مساجد فعمنی کم ذلك یہ صحیح مسلم کی روایت خبردار اے لوگ آگاہ ہو جاؤ تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے مسجد بنا لیا کرتے تھے میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں یعنی پہلے کے لوگ ایسا کرتے تھے اسے اس معلوم ہوا کہ یہ عمل کرنا سابقہ قوموں کی یہود و نصارہ کی روش کو پنانا اور ہمیں یہود و نسارہ کی روش کو اپنانے سے منع کیا گیا شریعت کے اندر سختی کے ساتھ منع کیا گیا ان کی روش اور ان کے عمل کو اپنانے کو اور ان کی تقلید کرنے کو عبادات کے اندر وہ چیزیں جو دین سے متعلق ہیں ان میں ان کی تقلید کرنے سے ان کی مسابط اختیار کرنے سے منع کیا گیا تمام کافر قوم یہود و نصارہ اور جو بھی ہیں ان سب کی مسابت اختیار کرنے سے جو دین سے متعلق ہو ہمیں منع کیا گیا تو سے معلوم ہوا کہ یہ شریعت اسلامیہ کے اندر سخت جرم ہے گناہ ہے کبیرہ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے شیرار الخرق اندال منتر قم السیاحم احیادین یہ مس احمد کی روایت اور سعید خدیمہ کی روایت اللہ کے نزدیک سب سے برے وہ لوگ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی سب سے برے لوگ کیونکہ قیامت کن پر قائم ہوگی جو برے لوگ ہوں گے اور اللہ پر ایمان لانے والے نہ ہوں گے کافی اور مشرق ہوں گے کیونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی یمن کی طرف سے اور جو بھی موحدین ہوں گے نیک بندے ہوں گے مسلمان ہوں گے سارے لوگ اس ہَا کو سونگیں گے اور ان کی وفات ہو جائے گی اس کے بعد جو لوگ بچیں گے ان وہ کافر اور مشرق بچیں گے اور کافر اور مشرق پر قیامت قائم ہوگی لہذا وہ سب سے برے لوگ ہیں مخلوق میں مخلوقات میں سب سے برے لوگ اللہ کے نزدیک وہی ہیں جو جن پر قیامت قائم ہوگی اور وہ لوگ جنہوں نے قبروں کی مسجد بنا لیا تو قبروں کو مسجد کون بناتا ہے اچھے لوگ نہیں بناتے برے لوگ بناتے ہیں اس لیے اگر کوئی قبروں پر جا کر کے مسجد بناتا ہے اور جا کر کے وہاں نماز پڑھتا ہے اور قبروں کی بات کرتا ہے قبروں پر سجدے کرتا ہے وہاں جا کر کے رکو کرتا ہے چڑھاوے چڑھاتا ہے یہ اچھے لوگ نہیں ہو سکتے اللہ کے سرخ کی حدیث کہتی ہے سب سے برے لوگ ہیں یہ لوگ سب سے برے لوگ ہیں. یہ نیک ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ نیکی ہے ہی نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی برائی ہے شرک کا ذریعہ اور سبب ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ لوگوں کو اس سے منا کرایا اتنی ساری حدیثیں ہیں اس کے باوجود بھی آج دیکھیے کہ کس قدر لوگ قبروں پر مسجد بناتے ہیں اور کس قدر لوگوں نے قبروں کو آباد کر رکھا ہے مزار درگاہ اور اس طریقے سے اس پر مسجدیں بنانا اب اللہ کی لانت نہیں ہوگی اللہ کے قدم نہیں نازل ہوگا تو اور کیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ آج جمت نے توحید کو بھلا دیا شر کے اندر گرفتار ہوگئے اللہ کی بعد کرنے کے بعد غیروں کی عبادت میں شامل ہو گئے اس اللہ ہر براہن کی لانت ہوتی ہے اللہ کا غضب نازل ہوا اس لیے ہر طرف آپ دیکھیے مسلمان مقہور ہیں مظلوم ہیں اور اس طریقے سے ان کی کوئی آواز نہیں کوئی طاقت نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا اور دین کے اندر اصل توحید ہے توحید کی امانت جو تھی ہمارے پاس اسی کو لوگوں نے گوا دیا اور شرک کے اندر ملوث ہو گئے کھلا ہوا شرک لوگوں کے پاس موجود ہے اتنی ساری حدیثوں کے باوجود ایک حدیث کافی ہے کسی بھی حرام کام سے رکنے کے لیے لیکن اتنی ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں طوالت کے خواب سے ساری حدیثیں نہیں پیش کرنا چاہتے اتنی ساری حدیثیں ہیں. ایک حدیث ایک مسلمان کے لیے کافی ہوتی ہیں ایک آئے کافی ہوتی ہے لیکن آج مسلمانوں کا عالم کیا ہے مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ ساری نبی کی تعلیمات نبی کے فرمودات نبی کے ایک طرف ان کے اپنے ان کا اپنا مزاج ان کا اپنا عمل ان کی اپنی خواہش ان کی اپنی سوچ ان کی اپنی فکر ایک طرف اور اس طریقے سے نبی کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا کر کے لوگوں نے قبروں پر مسجدیں بنایا اور اس طریقے سے قبروں کو آباد کیا اور وہاں اللہ کے علاوہ جا کر کے دوسروں کی عبادت کی جانے لگی تو یہ قبروں پر مسجد بنانا یہ شرک کا ذریعہ جہاں بدات ہے وہیں شرک کا ذریعہ اور سبب ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک تک پہنچانے والے تمام روستوں سے لوگوں کو منع کر دیا انہی میں سے ایک راستہ یہ بھی تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس سے بچنا ہمارے لیے بے ضروری اور جتنے بھی چاروں مذاہب مذاہب کی بات ہوتی ہے نا کہ چاروں مذاہب برحق ہیں تو چاروں لوگ کہتے ہیں اس طریقے سے تو چاروں مذاہب کے ہاں بھی قبروں پر مجدے بنانا حرام امام مالک کے یہاں بھی امام ابو حنیفہ کے ہاں بھی امام شافی کے یہاں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تمام پر اللہ کی رحمت نازر سب ہمارے ائماں ہیں سب ہمارے والما ہیں سب دین کے خدام تھے اللہ نے ان, ان کے ذریعے سے دین کا کام لیا اللہ نے ان, ان کے ذریعے سے دین کے اشع کی دین کی حفاظت کی یہ تمام ام کرام چاروں اور بھی ام کرام ان سب کا اسلام پر سمجھ لیجیے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے دینی اسلام کی حفاظت فرمائی اللہ نے ان کے ذریعے سے دینی اسلام کو دنیا میں عام کیا تو ان تمام کے یہاں قبروں پر مسائل بنانا حرام ہے کسی کے ہاں جائز نہیں ہے لیکن جو نبی کی بات کو نہیں مانتا وہ اپنے امام کی بات کو کیسے مانے گا اور اس طریقے سے ان کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان کی تعلیمات کو فراموش کر کے جہاں نبی کی تعلیمات کے دھجیاں اڑائیں اپنے اماموں کی بھی اقوال کی اور ان کے فرمودات کی کوئی توجہ نہیں کی اور اس طریقے سے ان کی تمام تعلیمات کو بھلا دیا اور قبروں پر مجلیں بنانا لوگوں نے شروع کر دیا حالانکہ خود ان کے مذہب کے اندر یہ چیز ناجائز ہے آج جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں یا مالکی کہتے ہیں یا شافی کہتے ہیں سب کی ہاں چیز ناجائز ہے کسی کی ہاں جائز نہیں ہے ہنا بلا ان کے ہاں بھی چیز حرام و ناجائز ہے اور حنابلہ الحمدللہ وہ اپنے اس بات پر قائم ہیں الحمدللہ ان کی یہاں چیز نہیں پائی جاتی لیکن اور جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں لیکن حقیقت یہ کہ ان کو پیروکار نہیں ہے وہ اپنے اماموں کی باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں عقیدے میں خاص طور سے نہیں مانتے ہیں اس لیے ان لوگوں کے جو عقیدے ہیں اپنے اپنے اماموں کے خلاف ہیں یہ صرف حنابلہ ایسے ہیں جو اپنے امام کے عقیدے پر قائم ہیں جن کے امام کا عقیدہ تھا سلب صارحین کا عقیدہ کتاب و سنت کے محاور عقیدہ اس پر قائم باقی تینوں ام کرام کے ماننے والوں نے اپنے اپنے اماموں کے عقیدوں کو چھوڑ دیا اور ان کی دھجیاں اڑا دی اور ان کو عقیدے کے اندر معتبر نہیں سمجھا امام نہیں سمجھا اس لیے عقیدے میں کسی اور کے امام ڈھونڈ لیا بہرحال چاروں مذہب کے اندر یہ چیز حرام ہے امام طیمیہ الحمۃ اللہ فرماتے ہیں ام کرام کے اتفاق اس بات پر کی قبر پر مسجد نہیں بنائی جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے قبروں پر مسجدیں بنا لی تھی خبردار تم قبروں پر مسجدیں نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں امام طیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طریقے سے اور بھی امہ کے اقوال پڑھیں گے آپ تو آپ کو چیز معلوم ہوگی کہ ان کے ہاں باقاعدہ حرام ہے ساری چیزیں کرنا لیکن اس کے باوجود بھی جہاں لوگوں نے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیا انہیں اپنے اما کے اقوال کو بھی پشے پوچھ ڈال کر کے اور ان کے اقوال کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور اس طریقے سے قبروں پر مسجد بنا لیا جو نبی کی تعلیمات کو فراموش کر سکتا ہے وہ دوسروں کی تعلیمات کو بترجلہ فراموش کر سکتا ہے جی تو یہ حرام ہے شریعت کے اندر بدعات ہے بڑی بدعت ہے سنگین طرح کی بدعت ہے کیونکہ شرک کا ذریعہ اور سبق اس دور کے ایک عظیم مجدد اور محدث امام علامہ البانی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ فرماتے ہیں قبروں کو مسجد بنانے میں تین امور شامل ہیں یعنی علاقے سے لمحمنہ فرمایا قبروں کو مسجد نہ بناؤ یا قبروں پر مسجد نہ بناؤ تو کیا اس کا مطلب ہے اس کے بارے میں امام عالی مقام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تین چیزیں شامل ہیں نمبر ایک قبروں کی طرف رک کر کے سلاد پڑھنا قبر سامنے ہو ادھر رک کر کے نماز پڑھنا پنجوقتا نماز نفل سنت کوئی بھی نماز ہے. رکو اور سجدے والی نماز جا کر کے وہاں پر پڑھنا یہ کیا ہے یہ حرام اور ناجائز ہے یہ بھی قبروں کو مسجد بنانے میں شامل ہے کیونکہ مسجد ہوتی ہے نماز کے لیے اس لیے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس نے گویا کہ قبر کو مسجد بنا لیا نمبر دو قبروں پر سجدے کرنا مسجد کو مسجد کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہاں سجدہ کیا جاتا ہے سجدے کی جگہ کیونکہ سجدہ نماز کے اندر بہت اشرف عبادت ہے انسان اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھتا ہے. رکھتا زمین پر ہے لیکن اللہ کے لیے رکھتا ہے زمین کے لیے نہیں رکھتا زمین کی بات نہیں کرتا زمین مخلوق ہے لیکن اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے ایک علامت کے طور پر اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت مقصود ہوتی ہے تو اس طریقے سے قبروں پر سجدے کرنا یہ بھی قبروں کو مسجد بنانا نمبر تین قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا مسجد کا ڈھانچہ کھڑا کرنا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے یہ تو درجہ اولا شامل ہے یہ کیا ہے بدر جو اللہ تینوں چیزیں شامل ہیں قبروں کو مسجد بنانے میں اگر کوئی جا کر کے ادھر کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس نے گویا کہ خبر کو مسجد بنا لیا یا اس طریقے سے قبروں پر سجدے کرتا ہے تو خبر کو اس نے مسجد بنا لیا یا قبروں پر اس نے مسجد تعمیر کر دی تو ایسی صورت میں کیا کیا اس نے حرام کام کیا اور یہ تینوں چیزیں اس کے اندر شامل اور داخل ہے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں مسجد تعمیر کرنا صرف اس کے اندر شامل ہے حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ سچی بات یہ ہے کہ تینوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں اسی لیے اللہ کے سرو کی حدیث ہے کہ جو اللہ اردو مسجد ہے وہ اللہ نے میرے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا ہے اگر کوئی آدمی کسی مقام پر یا کسی جگہ پر کوئی آباد کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اسے مسجد بنا لیا جیسے اللہ کے سرو کے حدیث اللہ نے میرے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا ہے جی ہاں تو گویا کہ اس نے اسے مسجد بنا لیا لہذا یہ کہنا کسی مسجد کا ڈھانچہ تعمیر کریں گے تب اس کے اندر شامل ہوگا یہ کہنا سلب سالین کے اخبار کے فہم کے خلاف ہے ہمیں حدیثوں کو قرآن کی آیتوں کو سلب سالین کے فہم کے مطابق سمجھنا لہذا یہ چیز حرام اور ناجائز ہے تو قبروں پر مسجد بنانا اگر قبر پہلے تھی بعد میں مسجد بنائی گئی تو مسجد وہاں سے توڑ دی جائے گی منہدم کر دی جائے گی اور کسی اور جگہ جا کر کے مسجد بنائی جائے گی اور اگر پہلے سے مسجد تھی بعد میں قبر ہوئی تو قبر وہاں سے کھو دی جائے گی اور جو ہڈی یا جو چیز نکلے گی اس کے جا کر کے قبرستان کے اندر دفن کیا جائے گا جیسا ایک علماء نے یہ بات شرحت کے ساتھ بیان کی لہذا جو چیز پہلے ہوگی اس کا حکم شامل ہوگا اگر پہلے مسجد تھی بعد میں قبر بنی تو مسجد رہے گی قبر وہاں سے کھود دی جائے گی اگر پہلے قبر تھی بعد میں مسجد بنائی گئی تو مسجد کو توڑ دیا جائے گا اور مسجد کسی دوسرے کے منتقل کیا جائے گا منتقل کی جائے گی اور اس طریقے سے وہاں مسجد نہیں رہے گی تو یہ تین چیزیں شامل ہیں قبروں پر مسجد بنانے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العامن ہمیں کتاب و سنت پر قائم رکھے شرک سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے آمین رب العالمین وصل اللہ عبین محمد والین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ